تو اس سے پوچھتے ہیں کہ جن مہینوں میں قتال حرام ہے ہم اس میں لڑ سکتے ہیں جواب دے دو اگر مشقین ان مہینوں میں شر کرتے ہیں تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہے جب وہ شر کرتے ہیں تو تم قتال بھی کرو مطلب کیا ہے کیا یہ ہے کہ زیادہ فائدے کے لیے لوگ تھوڑا نقصان اٹھاتے ہیں زخم کو آپ چیرتے ہیں تو درد تو ہوتا ہے لیکن فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس سے مواد فال سے زیادہ نکل جائیں گے زموں اچھا ہوگا ویسے ہی کے تو خون بہانا ہے اور خون بہنا چاہیے مگر اس خون بانے سے فائدے بہت اچھے ہوتے ہیں صرف دفع ہوتا ہے ملک میں ایمان آتا ہے تو تین قاعدے اول قاعدہ مار خرچ کرو مسرف پر دوسرا قاعدہ اللہ کی دین کی لڑو تیسرا قاعدہ ہر وقت لڑو اور چوتھا قاعدہ محرمات مت کاؤ آٹھ نمبر دو سو میں اس ان کا رقم اومی سیل یہ پہلے قاعدے کے خلاف ہے پہلا قاعدہ ہے زیادہ فائدے کے لیے تھوڑا نقصان اٹھاؤ اور یہ قاعدہ یہ ہے توڑے فائدے کے لیے زیادہ نقصان کیوں کرتے ہو کماتے ہو ایک روپئے اور خرچ کرتے ہو دس ہزار یہ تو بیوقوفی ہے شراب میں لذت چوری ہے اور جواری میں بھی کبھی کبھی فائدہ توڑا ہے لیکن نقصان بہت ہے تو چوتھا قانون ملک میں محرمات بند کرو ملک میں شراب پینا اور جواری نہ ہو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ عام ہے ہر جگہ بینک ہے جواری اور ہر دکان پہ شراب ہے ہمارے ملک میں ظالم ظلم کرتا ہے